یہ سوال آپ نے صحیح نہیں کیا اس کو ذرا صحیح بنائیے بام یا کسی خوشبو والی شے کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو اور تھوک کے ساتھ نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں کیا پوچھا آپ نے بھائی بام جو ہے وہ آپ یا الق میں گسا کر کیسے آپ یہ بتائیے کہ بام یا تو آپ نے ناک میں لگایا بام کو آپ نے سونگا وہ تو آپ نے سے کری نہیں کیا خالی یہ پوچھا کہ بام حلق میں پہنچ جائے تو کیا ہوگا تو حلق میں کیسے پہنچ جائے گا بام بھائی اس کو صورت بنائی یہاں جو صاحب بیٹھے ہیں صحیح صورت بتائیے اور مجھ سے اس کا مسئلہ پوچھ لیں میں فرض کر کے بتا دیتا ہوں شاید آپ کی تسلی ہو جائے بام کو ناک میں لگایا اب سانس کے ذریعے سے وہ اندر پہنچ گیا تو روزے کو توڑ دے گا ٹھیک ہے اگر بام آپ نے بیرونی حصے پر لگایا ہاتھ پر لگایا یا ناک کے اوپری حصے پر لگایا اس کی اگر خوشبو ناک میں پہنچی اور محسوس ہوئی تو روزہ نہیں جائے گا جیسے کسی جگہ اگر بتی جل رہی اس کی خوشبو اگر ناک میں پہنچ جائے روزہ نہیں جائے گا آپ نے اتر لگایا چاروں طرف اور اتر جو ہے اس کی خوشبو ناک میں پہنچ جائے اس سے روزہ نہیں جائے گا بے اہ نہیں بان ناک میں لگانے سے سانس کے ذریعے سے اگر اندر پہنچ گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا